اس کے بعد انسان کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ رب کل فل اردی خلیفہ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں کالو وہ سب بولے اتآلو فیحا میں فیحا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا حالانکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی تصویر بیان کر رہے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں یعنی اگر انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا جانا ہے تو ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یعنی انسان صرف فساد نہیں کرے گا اس میں اچھے اچھے لوگ بھی بہت ہوں گے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے یعنی انسانوں کے بھی اور جو کچھ زمین میں پیدا کیا ان تمام چیزوں کے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ انسان زمین میں فساد ہی کرے گا اور خون ہی بہائے گا تو تم ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ انہوں نے ارض کیا پاک ہے تو ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہی جو توں نے ہمیں سکھایا یعنی آپ نے آدم کو تو یہ سب سکھایا ہمیں نہیں سکھایا لہٰذا ہمارا علم لمیٹڈ ہے ہم ان چیزوں کا جواب نہیں دے سکتے تو اس پر فرشتوں نے کہا ان کا بے شک آپ علم والے ہیں حکمت والے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم آدم سے کہا کہ اے آدم تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ جب اس نے ان کو ان کو سب کے نام بتا دیے تو اللہ تعالی نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمان اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہوئی ہیں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اس سے بھی میں خوب واقف ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمان و زمین کے غیب جانتا ہوں اور میں وہ بھی جانتا ہوں آدم ہو اور, ہو اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ نافرمان لوگوں میں شامل ہو گیا پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے جو چاہو کھاؤ مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا یعنی اپنے راستے پہ لے گیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا چھوڑا جس میں وہ تھے ہم نے حکم دیا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور میں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کر لی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کا علم انسان کے مقابلے میں کم ہے قُلْ لَحْبِتُو مِنْهَا جَمْئِعَا ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم م منتب پھر جو کوئی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے پھر فرمایا یا بنی اسرائیل التی ان اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی تمام انسانوں سے خطاب کے بعد انسان کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا اور پھر انسان کو یہ سمجھا دیا گیا کہ اگر وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا تو ہی جنت میں جانے کے قابل ہوگا اور اگر اس نے نافرمانی کی جس طرح شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا یہاں بنی اسرائیل سے خطاب ہے بنی اسرائیل کون ہے اسرائیل کا بانا ہوتا ہے اللہ کا بندہ یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اساق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جن سے یہ نسل چلی اس میں اللہ سبحان تعالی نے بے شمار امبیا اور رسول بھیجے دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا گیا یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے سے پہلے جس قوم کی طرف اللہ نے ہدایت کے لیے بہت سی کتابیں بھیجی انبیاء بھیجے اب ان کو آخری بار خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم ہدایت کے لیے اب اس پیغمبر کی طرف رجوع کرو یا بنی اسرائیل اس گرو نے کم ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی کون سی نعمت ہدایت کی نعمت وہ افوب اور میرے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا یعنی تم میری اطاعت کرو تو میں تمہیں کامیابی و کامرانی سے نوازوں گا اور صرف مجی سے پس تم رہو. اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ یہ اس کتاب کی تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے یعنی قرآن مجید کو مان جاؤ کیونکہ کہ یہ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور تم سب سے پہلے اس کے انکاری نہ بننا اور تم تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ ڈالنا اور صرف مجی سے تم ڈرتے رہنا مجھے اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ وہ تک تم الحق اور تم حق کو چھپا جاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو وہ عقیم نماز قائم کرو اور زکات دو ورک اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یعنی اللہ کے آگے اجتماعی طور پر جھک جاؤ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو وہ ان تم تتلون الب حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کتاب پڑھتے ہو پڑھاتے ہو سب سے پہلے وہ خود اس پر عمل کرنے والے ہوں افلا قلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے وسلات اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو یعنی زندگی کی مشکلات میں صبر اور نماز سے کام لو انحالت ان اللہ الخا شعین اور بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں جو سمجھتے ہیں کہ, يظنون ملاقو ربهم کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور انہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے یا بنی اسرائیل امتی اللہ ان امت علیہ کم پھر بنی اسرائیل سے کتاب ہے اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا یعنی تمہیں دنیا میں بھی ترقی دی اور بہت سے پیغمبر بھی تمہارے پاس بھیجے تمہیں کتابوں سے نوازا ہدایت دی اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت دی انہیں فضیلت کی بنیاد کیا تھی کہ اللہ نے ان کو ہدایت کے لیے چن لیا کہ یہ دوسرے انسانوں کی رہنمائی کا کام کریں اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول کی جائے گی نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد ملے گی یعنی اس روز ہر شخص اللہ کے حضور خود اپنے اعبال نامے کے ساتھ حاضر ہوگا یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرونیوں کی غلامی سے نجات بخشی یہاں اللہ تعالی بنی اسرائیل کو کچھ انعامات یاد کراتے ہیں جو خصوصی طور پر ان پر کیے گئے تھے بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین سے مصر کی طرف ہجرت کر گئے تھے وہاں کئی سو سال تک ان کی بہت عزت رہی انہیں بہت اچھی طرح ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا حالانکہ وہ باہر سے آنے والے لوگ تھے لیکن پھر جب بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی شروع کی تو آہستہ آہستہ ان کی قدر و قیمت گھٹکی گئی اور بالآخر فرونیوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا وہ ان سے سخت مشقت کے کام لیتے تھے اور انہیں دنیا میں بھی ضلعت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور بنیادی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ کی ہدایات اور تعلیمات کو بھلا دیا تھا انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی بظاہر دیکھنے میں تو ان کو ستا رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آئی تھی آج آپ دیکھیے کہ اگر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ان کی کوئی عزت نہیں اور دنیا میں وہ زلیل اور رسوا ہو رہے ہیں اور انہیں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس کی وجہ محض لوگوں کی سازشیں نہیں یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے اس پر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا یعنی فرون کی غلامی سے نجات دینے کے لیے جب علیہ السلام نے سمندر میں اللہ کے حکم سے اصہ مارا تو وہاں ایک سیدھا صاف راستہ بن گیا اور بسہولت بنی اسرائیل اس عذاب سے نکل کر اس غلامی سے نکل کر دریا پار دوسری طرف جا اتری پھر اس میں سے تمہیں بخیر گزروا دیا پھر وہی تمہاری آنکھوں کے سامنے فرونیوں کو غرقاب کیا یعنی تمہارے دشمن کو ڈبو دیا یاد کرو جب ہم نے موسا علیہ السلام کو چالیس روز کی قرارداد میں بلایا تو اس کے پیچھے تم نے بچڑے کو اپنا مابود بنا لیا یعنی اللہ نے تم پر یہ انعام کیا کہ تمہیں فرون کی غلامی سے نجات دی اور تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور بہت بڑا برا شرک کیا اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو یاد کرو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سیدھا راستہ پاسکو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا لوگوں۔ تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخ ظلم کیا ہے یعنی علیہ السلام چالیس راتوں کے لیے کوہتور پر چلے گئے تو پیچھے قوم نے یہ کام کیا جب واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ تو بہت بڑا ظلم کیا تم نے اور ویسے بھی شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے لہذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے یعنی دنیا کی سزا بھی ان کو دی گئی اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یاد کرو جب تم نے موسا سے کہا تھا کہ ہم تمہاری بات کا یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے تمہیں اللہ تعالی سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست بجلی نے تمہیں آ پکڑا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 اس کی پیداوار جس طرح چاہو کھاؤ مزے سے کھاؤ مگر بستی میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حت ان جس کا معنی ہے استفر اللہ استفر اللہ ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو محسنین کو اور زیادہ عطا کریں گے مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا یعنی حتت کی بجائے ہندت کہنے لگے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 یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسا ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار ساگ ترکاری کھیرا ککڑی گیہوں لسن پیاز دال وغیرہ پیدا کرے یعنی چٹ پٹے کھانے کھا سکیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا دلون ہوا ادنا بلدی ہوا خیر کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیز لینا چاہتے ہو اچھا اہبتو بیتو مصرہ کسی شہر میں چلے جاؤ کسی بستی میں جا رہو ف ان لکم ما سالتم تو جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں تمہیں وہ مل جائے گا ودربت علیہم الذلۃ والمسکنا اور ان پر ذلت و خاری پستی و بدحالی مسلط کر دی گئی کیونکہ اللہ تعالی نے انہیں کسی اور کام کے لیے پیدا کیا تھا اور وہ خواہشات کے پیچھے پڑ گئے اور وہ اللہ کے غضب میں گھِر گئے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 اور نسرانی اور جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے ان کے عجر ہیں ان کے رب کے پاس ان ان رب پاس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یعنی کسی بھی انسان کی نجات کا انحصار اس میں نہیں کہ وہ کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے نجات کا انحصار اس پر ہے کہ اس کا ایمان کیسا ہے اور اس کا عمل کیسا ہے وہ اس اخذنا نامی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 ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور ان کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسا اللہ سلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے بنی اسرائیل چونکہ مصریوں کے ساتھ رہے تھے پرونیوں کے ساتھ تو وہاں پر انہیں اس قوم کے کلچر اور ان کی روایت اور عادات اور مذہب اور ثقافت اس کا بہت زیادہ اثر انہوں نے لیا تھا چونکہ مصری گائے کی پوجا کرتے تھے تو اس لیے جب یہ وہاں سے آ بھی گئے تو ان کے اندر گائے کی عظمت کا احساس پایا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اب اس کو ذبح کرو یہ ان کا ایک امتحان تھا کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو گائے ذبح علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کسی باتیں کروں یعنی اپنی قوم کے ساتھ مزاق کروں بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتا دے کیونکہ اب ان کا ارادہ نہیں تھا اس لیے وہ بہانے بنانے لگے موس علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ درمیانی عمر کی ہو لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو پھر کہنے لگے کہ اپنے رب سے یہ اور یہ پوچھ کر بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہو موس علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے پھر بولے اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ کہ کیسی گائے مطلوب ہے ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی جب سب کچھ پوچھ چکے ہمیں اس کی تعین میں اجتباح ہو چکا ہے یعنی ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ کس قسم کی گائے چاہیے اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پا لیں گے یعنی کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈی نکالیں گے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی نہ زمین جوتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے صحیح سالم اور بیداغ ہے اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتا بتایا ہے پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے تو اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ جو شخص کام کرنا نہیں چاہتا وہ ہر بات کے اندر مین میک نکالتا ہے حجت بازی کرتا ہے اور جسے کوئی کام کرنا ہوتا ہے وہ کوئی بھی کام سامنے آتا ہے تو بغیر کسی مشکل کے اسے کر ڈالتا ہے بنی اسرائیل چونکہ یہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے اس لیے انہوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ طرح طرح کے سوال کر کے بحث مباحثے کر کے اور بال کی کھال نکال کے اپنے کام کو خود ہی مشکل بنا لیا اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حلق متنطع بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہوئے یعنی وہ اپنے آپ کو مشکل میں ہی ڈالتے چلے جاتے ہیں اب اتفاق یہ ہوا کہ جس وقت وہ گائے ذبح ہوئی وہاں ایک اور واقع بھی پیش آ گیا بنی اسرائیل کو خوف یہ تھا کہ گائے ایک مقدس جانور ہے اگر ہم نے ذبح کیا تو معلوم نہیں کیا عذاب آ جائے ہم پر لیکن اس کا بالکل الٹا نتیجہ نکلا کہ وہاں پر ایک مالدار شخص تھا جس کی اپنی اولاد نہیں تھی اور اس کا وارث اس کا بتیجا تھا تو اس بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا اور کسی اور کے دروازے پہ ڈال دیا اب پورے شہر میں ایک مچ گیا کہ یہ کس نے یہ کام کیا ہے اب قاتل کا پتہ لگانے کے لیے انہوں نے ہر طرح کی کوششیں کی لیکن پتہ نہ چلا تو اتنے نے علیہ السلام پر وہی کی کہ ان کو بتاؤ کہ یہ گائے جو انہوں نے کی ہے اس کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارے ہوا یہ کہ جب وہ گوشت مارا گیا اس کے جسم پر تو مقتول اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا تو بجائے اس کے کہ وہ گائے کا ذبح کرنا ان کے لیے مصیبت کا باعث بنتا ان کے لیے رحمت کا باعث بن گیا فرمایا اور جان لی تھی پھر اس کے بارے میں جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پہ قتل کا الزام تھوپنے لگے اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ اسے کھول کر رکھ دے گا اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو یعنی جس طرح تمہارے سامنے دنیا میں مرا ہوا شخص زندہ ہو گیا اللہ کے حکم سے مرنے کے بعد بھی قیامت کے دن لوگ اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور اس میں کچھ مشکل نہیں کیونکہ بنی اسرائیل کا عقیدہ آخرت بھی بہت کمزور ہو گیا تھا وہ اس بارے میں بھی شک کرنے لگے تھے کہ ہمارا کوئی آخرت کے دن حساب کتاب بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ایک موجے کے ذریعے ان کو یہ بات سمجھائی اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی بلاخر تمہارے دل سخت ہو گئے ثم قصد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے من بعد دال اس واقعے کے بعد سب کچھ دیکھنے کے باوجود تم نہ سمجھے تو تمہارا دل اور پتھر ہو گیا پہ حجارہ پھر وہ پتھروں کی طرح او اشد کسوا یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت وہ انمن الحجارت علما یا تفجر انہار کیوں کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے جب وہ پھٹتے ہیں تو نہریں نکل پڑتی ہیں چشمے بہ جاتے ہیں وہ انم انہ لما یا شکاج من علما اور ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ شک ہوتے ہیں تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے وہ انمن ہالما یا بتمن خشیت اللہ اور اس میں سے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں لینڈ سلائیڈ وغیرہ ہو جاتی ہے ملا غافل اما تا اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو اس سے ایک اور بات بھی بتا چلتی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے اندر بھی ایک سینس رکھی ہے اور پتھر اللہ کا حکم مانتے ہیں اللہ کے حکم سے پھٹ پڑتے ہیں گر پڑتے ہیں اللہ کی خشیت ہے ان کے اندر لیکن جس انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور پتھر سے بھی سخت ہو جاتا ہے تو جتنی بھی وہ نشانیاں دیکھ اس کا دل نرم نہیں پڑتا ہاں اگر کوئی شخص اپنے ضمیر کے اندر سے اٹھنے والی آواز کو سن لے اور اس پر لبیک کہہ دے اپنی انا کو ختم کر دے اور اللہ کی بات پر جھک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے آسانی پیدا کر دیتا ہے اور اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم کر رہے ہو سب تمہاری کوششیں تمہارے کام اس کی نظر میں ہیں ہے افت معاون الحم اے مسلمانو کیا اب بھی تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں گے تمہاری بات مان لیں گے حالانکہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا ہے پھر وہ اس میں تحریف کر ڈالتا ہے یعنی اہل کتاب کے دل سخت ہو گئے اور پیغمبر اسلام کو ماننے کی بجائے انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی کتابوں میں بھی رد و بدل کرتے تھے اللہ کی کتابوں کے ساتھ ٹیمپرنگ کر رہے تھے اور جو قوم اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسا سلوک کرے پھر اس کو ہدایت کہاں سے ملے گی ممبا دماق اس کے بعد کہ انہوں نے اس کو سمجھ لیا تھا وَهُمْ اور وہ ہم اور جانتے بوجھتے یہ کر رہے تھے وہ ازا کالونا اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے انی یعنی منافقت ہے ان کے اندر وہ ازا خلا باد ملا باد اور جب وہ آپس میں تخلیے میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں یعنی کل قیامت کے دن جا کر تمہارے خلاف گواہی دیں اور کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے یعنی ایک تو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے علما ہے ان کا کردار یہ ہے اور دوسرے جو عوام ہے ان پڑھ ہے لا یعلمون الکتاب وہ کتاب کو جانتے ہی نہیں اللہ مگر وہ اپنی خواہشات میں جیتے ہیں یعنی ان کے پاس صحیح علم نہیں بس انہوں نے اپنی نجات کے کچھ آسان نسخے تلاش کر رکھے ہیں اور محض و گمان پر چلے جا رہے ہیں پس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے یعنی اپنی باتوں کو اللہ کی بات بنا کر پیش کرتے ہیں اور یہ کیوں کرتے ہیں تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے انہیں اس کا کچھ فائدہ نہ ہوگا وہ کہتے ہیں کہ دوزہ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوے گی اللہ یہ کہ چند دن کی سزا مل جائے تو مل جائے ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوے گی جو بھی برا کرے گا بلا من کسب بسم و احاطی جو بھی برا کرے گا اور وہ اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا بنار تو یہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں ہم ہے خالدون اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یعنی جو لوگ برائی کر کے اس سے باز نہ آئیں توبہ نہ کریں اور اسی کے چکر میں رہیں اور اسی میں ان کی موت آ جائے تو پھر وہ آگ سے بچ نہیں سکتے کا جنفی خالدون اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے یہی لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اب یہاں منی اسرائیل سے ایک عہد لیا گیا أخذنا ميثاق بني لا تعبدون إلا اللہ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا کس چیز کا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا اچھا سلوک کرنا قرآن مجید میں ایک بار نہیں کئی بار یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے حق کے بعد انسانوں میں سے سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک احسان کا رویہ برابری کا نہیں کہ اگر والدین ہمارے لیے اچھا کریں تو ہم اچھا کریں وہ جو بھی کریں اولاد ہونے کے ناتے ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں ان کی زندگی میں بھی اور ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے لیے صدقہ خیرات کر کے ان کے لیے دعائیں کر کے وہ دل قربا اور رشتداروں داروں کے ساتھ ان کے ساتھ بھی احسان کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے قریبی لوگوں سے بہت سی شکایات ہوتی ہیں اگر دونوں طرف صرف شکایات ہی کرتے رہے تو کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی اللہ سبحان و نے ان مسائل کے حل کے طور پر یہ بتا دیا کہ تم احسان کا رویہ اختیار کرو اور اگر دونوں فریق اللہ تعالی کے اس حکم کو مان لیں اور دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے درگزر کرتے ہوئے احسان کریں تو حالات درست ہو جائیں گے والیتاما اور یتیموں کے ساتھ جو معاشرے کا مظلوم طبقہ ہوتے ہیں جن کے بچپن میں والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی اس طرح کوئی کیر کرنے والا نہیں ہوتا جس طرح والدین خود اپنے بچوں کی کیر کرتے ہیں ان کا بھی ساری سوسائٹی پر حق ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے وہ مساکین اور ضرورت مند جو لوگ اپنے آپ کو خود لک آفٹر نہیں کر سکتے وقول سے حسنا اور لوگوں سے اچھی بات کرنا وہ عقیم السلاد اور نماز قائم کرنا وہ آت زکات <الزکاة> اور زکات دینا اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ احسان کی روش کے بعد جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اچھی بات کا ہے کیونکہ بعض اوقات انسان دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہتا ہے ان کے ساتھ احسان کرتا رہتا ہے ان کے کام آتا ہے لیکن ایک تکلیف دہ بات کے ذریعے اپنے سب کیے کرائے کو ضائع کر دیتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو بعض اوقات آپ دیکھیے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بہت سا احسان بہت سی بھلائی کرتے ہیں ان کے کام آتے ہیں ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں اور بعض اوقات ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شکر گزار نہیں ہوتے تو ہم تنگ آ کر کبھی سخت بات کبھی کڑوی بات مجھ سے کر دیتے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ نیکی بھی ضائع ہو جاتی اور اپنے ضمیر پہ دل پہ بھی ایک بوجھ پڑ جاتا ہے اور نیکی کرنے کے بعد جو خوشی انسان کو راحت محسوس ہونی چاہیے وہ محسوس نہیں ہوتی تو اس لیے اللہ سبحانہ و نے کچھ کاموں کو پہلے ذکر کیا اور کچھ بعد میں اور درمیان میں قولو حسنا لوگوں سے بھلی بات کرنا عقیم السلاط وات الزکات اور اپنی عبادت کے حق کو پیچھے مؤخر کر دیا نماز قائم کرنا زکات دینا تمہ تم پھر تم نے منہ مو موڑ لیا اللہ منکم مگر بہت تھوڑے تم میں سے بہت تھوڑے تم میں سے ایسے تھے جو اس عہد پر قائم رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات بانے وہ ان تم اور تم ہو ہی ایراز برتنے والے پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک اور عہد لیا اور وہ عہد کیا تھا وہ خزنہ میسا کم جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کس بات کا لاتس فکون دما کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اپنے سے اپنے ہم نسل ہم مذہب لوگوں کے ولا تخرجون انفسكم من دياركم اور اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کر لیا وانتم تشهدون اور تم گواہ ہو ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر جو لوکل لوگ تھے اوس اور خزرج وہ आपस में बहुत लड़ते थे दो قبیلے تھے بیسیکلی دو بھائیوں کی اولاد تھے دوسری طرف مدینہ میں یہود کے بھی کچھ قبیلے تھے تو اوسر خزرج کے ساتھ یہود کے قبائل کے باہم حلیفانہ تعلقات تھے جب اوس خزرج لڑتے تو وہ اپنے حلیفوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے اور اس طرح بنی اسرائیل کے وہ قبائل آپس میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو جاتے اور ایک دوسرے کو قتل کر بیٹھتے صرف اپنے ان حلیفانہ تعلقات کی بنا پر تو اس چیز سے روکا گیا ان کو کہ تم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم ایسا نہیں کرو گے اور تم گواہ ہو لیکن پھر تم نے وہی کیا مگر آج تم وہی ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خان ماں کر دیتے ہو یعنی گھر سے نکال دیتے ہو ظلم اور جاتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی تمہارے لیے سرے سے حرام تھا افت مینون اباد دل کتاب کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو ایک حصے کو اقرار کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نہیں کرنا اور گھروں سے نہیں نکالنا اور سے نکالنا پھر ایک کا انکار کہ تم نے وہی انکار کیا اور پھر جب ان کو چھڑانے کا وقت آیا تو کتاب کے مطابق کی فیدیے کے لین دین کیا کچھ چیزوں کو مانا اور کچھ کو نہیں مانا جزا امیہ فال قم تو تم میں سے جو ایسا کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے اس کا کیا بدلا ہو سکتا ہے اللہ خزون فی الحال دنیا مگر دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی دنیا میں بھی ذلت ضلعت یوم القیامتی اللہ اشد الزاب اور قیامت کے دن تم سخت عذاب کی طرف پھیرے جاؤ گے وہ غافل عم تعملون اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کر رہے ہو اشتروا اکلریات دنیا بالآخرا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی پلا یو عنہم العذاب ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا ولا ہم سرون اور نہ ان کو کوئی مدد دی جائے گی